مدانی چینل کے ناظرین سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہیں رب کریم ہم سب کو قرآن کریم کا بھرپور فیضان عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ تعالی والی وسلم کا فرمانے راحت نشان ہے جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس و دس رحمتیں نازل فرماتا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجیے کہ اول آخر اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شامل رہوں گا اور حسب موقع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کہوں گا میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلہ کلیمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا نیکی کی دعوت دوں گا برائی سے منع کروں گا و دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کا بشمول بش مدنی کافلہ اور مدنی انعامت وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایک بوڑھی عورت اپنے گھر بیٹھی چرخہ کات رہی تھی پہلے اس طرح دھاگے وغیرہ کا کام بھی چرخے کے ساتھ کیا جاتا تھا تو بازوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک رہی چیز ہو یہ عموماً اس طرح کی یہ ہر جدید یہ دور میں تبدیل ہوتے رہے انداز ان کا چرخا اس کو کہتے ہیں نا تو وہ عورت چرخا کاٹ رہی تھی ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ بڑھیا یہ بتا کہ اگر تجھے کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کر تو کیسے ثابت کرے گی بڑا علمی سوال تھا لیکن اللہ تعالی نے اس عورت کی ایسی مدد فرمائی اس نے کہا اس میں کیا بڑی بات ہے میں نے اپنے چرخے سے ثابت کر سکتی ہوں کہ کیوں کا جب یہ چرخہ اسی وقت چلتا ہے جب میں چلا رہی ہوں اگر میں نہ چلاؤں تو یہ چرخا نہیں چل سکتا جب میرے نہ چلانے سے چرخہ نہیں چل سکتا تو یہ جو کائنات کا جو اتنا بڑا جو نظام چل رہا ہے یہ پورے نظام کو کوئی چلانے والا ہے تب ہی چل رہا ہے نا جب خود سے میرا چرخہ نہیں چل سکتا تو یہ کائنات کا نظام اس خود کیسے چلے گا جب تک اس کو کوئی چلانے والا نہ ہو کہا کا کہ اچھا یہ بتا کہ خدا ایک ہے ایک سے زیادہ نہیں ہے اس میں کیا ہوا یہ بھی میرے اپنے چرخے سے ثابت کر سکتی ہو کہ اللہ ایک ہے اللہ ایک سے زائد نہیں ہے وہ واحد ہو شریک ہے وہ واحد ہے وہ یکتا ہے تو کیسے تو کہا کہ دیکھو اسے میں چلا رہی ہوں اگر میرے ساتھ اس کو کوئی اور چلانے والا بھی ہو تو میری اور اس کی رفتار میں فرق آ سکتا ہے جس سے کہ دھاگا ٹوٹ جائے گا جبکہ ہم دونوں مل کر ایک ہی سمت چلائیں پھر بھی چلانے میں سپیڈ میں تو فرق پڑ سکتا ہے رفتار میں فرق پڑ سکتا ہے اور یونانی رفتار میں فرق پڑے گا دھاگا ٹوٹ جائے گا تو اس کو ایک ہی کو چلانا ہے اور اگر اسے میں کسی اور سمت چلاؤں اور دوسرا کسی اور سمت چلائے تو مشین ٹوٹ جائے گی ریزہ ریزہ ہو جائے گی اس کی لکڑیاں ٹوٹ پوٹ کر ختم ہو جائے گی مشین ہی برباد ہو جائے گی یہ چرخا ہی ختم ہو جائے گا تو پتہ چلا کہ اس کو ایک ہی چلائے گا تو ہی یہ چرخا اپنی صحیح رفتار پر اور صحیح طریقے کار سے یہ چلتا رہے گا تو جب میرا چرخا ایک کے علاوہ کوئی دو نہیں چلا سکتے تو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی ایک ہی ہے جی ہاں جی ہاں اللہ لا شریک ہے اور اس کائنات کی اس تخلیق فرمائی ہے اور اس کائنات کے نظام کو میرا رب اپنی حکمت کے ساتھ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس کے نظام کو چلا رہا ہے یہ نظام صدیوں سے, صدیوں سے صدیوں سے صدیوں سے صدیوں سے یہ چلتا ہی چلا رہا ہے اب پانی کو دیکھ لیجیے کہ پانی یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور زندگی کا ایک وجود اور زندگی کی ایک مقاہ یہ پانی سے ہے اور زمین میں وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پانی عطا فرمایا ہے یہ پانی دنیا میں مختلف انداز سے ہمیں نظر آتا ہے اور جو مختلف اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ اس پانی سے جلا پاتی ہے یہ پانی بڑی خصوصیات کا حامل ہے اس پانی کے جو سائنٹسٹ بھی جو بیان کرتے ہیں جو تحقیق کے بعد جو ایک چیز سامنے آتی ہے یہ پانی بھی آ, ہائیڈروجن اور آکسیجن جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے ایک فارمولا پڑھا ہوگا اپنے آ, آ, اس کے وقت میں ایچ او یہ پانی کا جو فارمولا ہے آ, آ, ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن یہ دو ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن ہوتے ہیں ان دونوں سے مل کر یہ پانی بنتا ہے یعنی ان دونوں کو اگر یہ دونوں گیس ہیں اور اگر ان کو کسی مطلب جگہ بوتل میں رکھ کر اگر ان دونوں کو اگر آپ کسی چیز پر چھوڑیں گے تو وہ چیز جو ہے وہ فوراً اس پر وہ پانی کے وہ اثرات ڈالے گی مثال کے طور پر ایک بوٹل ایک بوٹل کے اندر اگر جیسے کہ جن ہے ایک میں ہائڈروجن ہے اب ان دونوں کی گیس کو چھوڑا تو آپ دیکھیے کہ یہ پانی بن کر یہ چیز سامنے آ ہے اور اس میں یہ الگ الگ ہوتے ہیں ایک کا کام ایک آگ پکڑتی ہے ایک آگ بجاتی ہے لیکن جب یہ ملتی ہیں اور اسے جب پانی بنتا ہے تو یہ پانی آگ کو بجھاتا ہے آج دنیا میں جو سائنسدان بھی جو مختلف جگہوں پر جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں مختلف پلانٹ کہتے ہیں مختلف اور سیارے ہوتے ہیں جہاں وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جسے زمین ایک جگہ ہے تیسرا یہ اور جگہ تو وہاں سب سے پہلے ان کو جس چیز کی تلاش ہوگی وہ پانی ہوگا کہ پانی ہوگا تو ہی سب کچھ ہوگا اب اس پانی کے جو پورے نظام کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے جو پانی کا جو نظام ہے جسے مثال کے طور پر ایک پورا یہ سائیکل کہلاتا ہے ایک پورا یہ سرکل کہلاتا ہے اس کو ہائڈرولوجک سائیکل کہتے ہیں اس پانی کے پورے سرکل کو مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے یہ پانی اڑا آپ روکیں تھوڑا سرو چلائیے ہاں یہ پانی جیسے کہ یہ جیسے میسائی اینیمیٹیڈ ہے یہ پانی ہاں یہ جیسے کہ پانی بخارات کی صورت میں یہ اڑا اور یہ بادل بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ بادل بنتے ہیں پھر یہ بادل چلتے ہیں اللہ تعالی کے حکم سے اور مختلف جگہوں پر یہ بادل جو ہیں وہ برستے ہیں تو یہ پورا ایک سائیکل ہے کہیں یہ پہاڑوں پر تو برف بن جاتی ہے تو کہیں اولے پڑتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان سے کوئی اچھی چیز چاہتا ہے تو پوری زمین میں مختلف حالتوں شکلوں میں یہ پانی پھر استعمال ہو رہا ہوتا ہے اب یہ جو پانی کا جو, جو پورا سائیکل ہے جیسے ہائڈرولوجک سائیکل کہتے ہیں یہ آبی ہی چکر کہلاتا ہے اور اس کو اگر آپ گرافیکل طور پر سمجھیں ایک امیج کے طور پر سمجھیں تو یہ ذرا اسکرین پہ دکھائیے امیج یہ کیا ہے اب اس کو اسی انداز سے آپ دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس چکر کے دوران پانی ٹھوس یعنی برف مائع یعنی پانی اور گیس بخارات کی شکل اختیار کرتا رہتا ہے بہت لمبے عرصے سے زمین پر پانی کا توازن برقرار ہے تاہم پانی یہ اس کے جو مائلیکل جو ہوتا ہے یہ آتے جاتے رہتے ہیں پانی ایک ذخیرہ ہے اور یہ مختلف انداز سے یہ منتقل ہوتے ہوتے ہیں سمندروں سے فضا میں بخارات کی شکل میں یہ سب یہ دیکھیں یہ بخارات کی شکل میں پورا ایک سائیکل بنا ہوا ہے یہ اڑتا ہے اور یہ مختلف صورتیں اختیار کرتا کرتا کرتا کرتا یہ پھر دوبارہ گھوم کر پانی یہ کئی کوئی زمین کے اندر چلا جاتا ہے تو آپ کو کنویں میں مل جاتا ہے پھر زمین کے اندر چلا جاتا تو کسی اور صورت میں نکلتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہوا پھر سے پانی سمندر کے اندر جہاں سے چلاتا بزائے وہیں پر یہ پانی واپس آ جاتا ہے تو یہ پورا جو سائیکل ہے یہ صدیوں سے یہ سائیکل چلا آ رہا ہے اور ایک پانی کا بہت بڑا ذخیرہ اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں پر برف کی صورت میں جمع کر کے رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس کی مشیت ہے اس کی حکمت ہے کہ آپ دنیا میں دیکھیں گے تو آپ کو بڑے بڑے بڑے بڑے, بڑے پہاڑ یہ برف سے اٹے ہوئے ملیں گے اور ان پہاڑوں پر اتنی برف جمی ہوتی ہے پھر یہ برف اپنے اپنے وطن پگھلتی ہے بادل ان پہاڑوں پہ جا کر وہ مطلب برف بنا دیتے ہیں ان سے جو چیزیں نکلتی ہیں پھر یہ برف جو ہے وہ پگلتی ہے پانی کی طرف بڑھتی ہے زمینوں کی طرف آتی ہے اور یوں یہ پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ برف کی صورت میں گلیشیر بھی اس کو بولتے ہیں صورت میں دنیا میں یہ جمع ہوتا ہے اور پھر یہ اپنے وقت پر ایک اللہ تعالی کی حکم پر یہ برف پگھلتی ہے اور یہ پانی کی صورت میں پھر یہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کوئی اولے پڑتے ہیں تو کہیں برف باری ہوتی ہے مختلف انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں تو یہ جو کچھ ہم جو اس وقت سن رہے ہیں اگر آپ قرآن کریم میں اس چیز کو اگر آپ غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ پارہ اٹھارہ سور نور کی آیت نمبر تیرالیس میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے آئیے پرانے کریم کی اس آیت کو سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں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 من من فَيُصِيبُ بِهِ فیوسی يَشَاءُ فیوسی عَن میگنی يَشَاءُ کیا نہ دیکھا کہ اللہ نرم نرم چلاتا ہے بادل کو پھر انہیں آپس میں ملاتا ہے پھر انہیں طے پر طے کر دیتا ہے تو تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے می نکلتا ہے اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو برف کے پہاڑ ہیں ان میں سے کچھ اولے پھر ڈالتا ہے انہیں جس پر چاہے اور پھیر دیتا ہے انہیں جس سے چاہے ماشاءاللہ اللہ یہ ہے میرے رب کا کلام یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن قریب میں کتنے واضح لفظوں میں آ, یہ برف اور یہ بادل اور اس طرح کے بیانات ارشاد فرمائے بات یہ ہے جو ہم مضامین آپ کی طرف لے کر آئے ہیں کہ رب کا کلام جب آپ پڑھیں گے تو اس کائنات میں اللہ تبارک واط نے اپنی قدرت کے جو مناظر رکھے ہیں اور اپنی قدرت کے جو دلائل رکھے ہیں تو اسے دیکھ کر اسے پڑھ کر اور جب اسے پڑھ کر جب ہم ان مناظر کا تصور کریں یا آج کے اس جدید دور میں اگر ہم اس کو ویژولا کریں ویڈیوز کی صورت میں اگر آپ کی طرف لائیں اور دکھائیں تو واقعی ایک مسلمان کے ایمان کو مزید تازگی نصیب ہوتی ہے ایک غیر مسلم کو پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے ایک ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے اور وہ ایک ہی ہے وہ واحد ہے وہ یکتا ہے دو نہیں ہے تین نہیں ہے اللہ واحد لا شریک ہے جو اس پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے یعنی yani بندہ اس پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کہ کسی نے کسی سے پوچھا کہ ایک بات بتائیے اللہ تبارک و تعلی بہت مختصر سی بات بتائیے گا جس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر مزید یقین ہو جائے تو حضور نے اشاعت فرمایا کہ کیا تو اللہ تعالی کی قدرت نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالی نے ایک پانی کے قطرے سے اس انسان کو پیدا کیا اس پانی کے قطرے سے ایک انسان کو پیدا کیا اس کے پورے وجود کو بنایا ایک تصویر کیا اس کو مطلب بنایا اللہ تعالی نے اس کو اور پانی پر ایسا زبردست شاہکار پانی کے زبردست شاہکار کا آنا اس بندے کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے پھر تو انسان کے چہرے کو دیکھ اگر چہرے کو آپ دیکھیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ہم مزنی کہ ہم چہرے کو دیکھیں تو اس دنیا میں اربوں اربوں اربوں انسان آئے ٹھیک ہے اور اب دیکھیں ہر انسان کا ایک چہرہ ایک اپنے انداز پر ہے سر پیشانی ابرو یہ آنکھیں یہ پلکیں یہ ناک تو ناک کے ساتھ ساتھ پھر اسی طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ہونٹ بنائے تو یہ ہونٹ ہوتے ہیں یہ ناک ہے یہ پلکے ہیں یہ ابرو ہیں یہ آنکھیں ہیں آنکھوں کے اندر کا جو معاملہ ہے اس کو دیکھیے پھر اسی طرح دو کان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اگر اس پورے چہرہ کہیں صرف چہرہ پورے وجود کی تو بعد میں بات کریں گے ٹھیک ہے یہ ایک چہرہ کہیں اربوں انسان دنیا میں ہیں سب کا چہرہ کے اندر یہی فیگر ہے یہی چیزیں ہیں ناک بھی اللہ تعالیٰ نے دیا دو ہونٹ بھی اللہ تعالیٰ نے دیے اور آنکھیں بھی دو اللہ تعالیٰ نے دو کان بھی اللہ تعالیٰ نے دیئے پیشانی بھی یہی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک چہرے پر ایک ہی جیسا یہ سارے نشان جمع کر دیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چہرہ دوسرے چہرے سے مختلف نظر آتا ہے مولاحی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کریم سے کسی نے کہا کہ شترنج بھی کیا گیم ہے جب ایک ہی اس کی وہ ساخت ہے لیکن جب بھی کھیلو ایک نئی چال نئی چال ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا اس سے کیا حیرت کرتے تو انسان کے چہرے کو نہیں دیکھتا کہ سارے چہرے نقش کے حساب سے نقش و نگار کے حساب سے ناک کان اور آنکھوں کے حساب سے ایک ہی جیسے ہیں لیکن جس چہرے کو دیکھو تو جو دوسرے سے جدا نظر آتا ہے یہ سب کیا ہے پھر بادل جیسے ابھی بیان کا بادل یہ پانی لاتے ہیں مگر اسی بادل سے بجلی کی چمک پیدا ہوتی ہے یہ سب کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے شاہکار ہیں اور قرآن کریم میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ایک مسلمان کا ایمان مزید تازگی پاتا ہے ایک دعوت ملتی ہے جیسا کہ ابھی ہم نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو سنا کہ اللہ تعالی نے کس قدر اس میں اب ایک نظام کا ارشاد فرمایا دو آیا تے قریبی سنتے فیشی ستر خلا فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَالُوا مِنْ قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ اللہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں کہ اُبھارتی ہیں بادل پھر اسے پھیلا دیتا ہے آسمان میں جیسا چاہے اور اسے پارا پارا کرتا ہے تو تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے می نکل رہا ہے پھر جب اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جس کی طرف چاہے جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں اگرچہ اس کے اتارنے سے پہلے آس توڑے ہوئے تھے دیکھا آپ نے اللہ ہے کہ بھیجتا ہے کون بھیجتا ہے اللہ ہوائیں کہ ابھارتی ہیں بادل ہوائیں بھیجتا اللہ تعالی کہ وہ بادل کو ابھارتی ہیں پھر اسے پھیلا دیتا ہے غور تو کریں کتنا خوبصورت بیان ہے پرانے کریم سے محبت کریں اس کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں اس کو سمجھ کر پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے ایسے ایسے بیان قرآن کریم میں آپ کو ملیں گے کہ اللہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں کہ ابھارتی ہے بادل پھر اسے پھیلا دیتا ہے آسمان میں جیسا چاہے جو میں نے آج ہی جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو پڑھنے کے بعد مجھے ہمارے گھر کی چھت پہ جانے کا اتفاق ہوا موقع ملا تو میں بادلوں کو دیکھ رہا تھا میں بادلوں کو دیکھ رہا تھا پھر رکھی قدرت کو دیکھ رہا تھا کہ یہ آسمان کے بادل ہیں دیکھ رہا تھا کچھ کالے ہیں کیسا لگتا دیکھ کے اندر پانی ہے کچھ نیلے نیلے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہوا چلا رہا ہے یہ ہوا بادلوں کو لے کر چل رہی ہے ان کے اندر بظاہر لگتا ہے کہ پانی ہے لیکن یہ برسا نہیں رہا ہے کب برسائے گا کب برسائے گا پھر پانی ہے اس کے اندر نہیں برس رہا نا بظاہر پانی ہے کہتے ہیں کہ اس طرح کے باتوں پانی ہے میں اسی تصور کے ساتھ بات کرتا ہوں اگر اس میں پانی ہے نہیں برس رہا نا کیوں نہیں برس رہا یہ تب برسے گا جب اسے میرے رب کا حکم ہوگا دنیا کی کوئی سائنس دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی ان سے پانی نہیں برسوا سکتی یہ اگرچہ ان کی تحقیق ہو جائے اگرچہ اس بات کا ثبوت مل جائے کہ یہ جو بادل کا ٹکڑا ہے اس کے اندر پانی موجود ہے لیکن پھر بھی کوئی دنیا کی طاقت ان بادلوں سے پانی کو نہیں برسوا سکتی کہ یہ حکم ہوگا میرے رب کا جب حکم ہوگا میرے رب کا یہ بادل برسے گا یہ پانی برسائے گا رم جم جم برکھا برسے دنیا جب پانی کو ترسے رم جم جیم جرکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, يا اللہ،, يا اللہ،, يا اللہ. پیچھے میری اسلام بھائیوں میرے رب نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر کئی مقامات پر اپنی قدرت کی اپنی وحدانیت کے دلائل بیان کیے کہ آؤ شر کو چھوڑو باطل معبودوں کی عبادت کرنے کو چھوڑو اس رب پر ایمان لاؤ جس رب نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے جس رب نے ہمیں ایک پانی کے قطرے سے یہ وجود عطا کیا ہے پھر ہمیں موت دے گا اور موت دینے کے بعد ہم پھر مٹی میں مل جائیں گے پھر ہمیں اٹھایا جائے گا پھر ہمارے بارے میں فیصلے کیے جائیں گے کائنات کا بھی ایک سائیکل ہے ایک سرکل ہے جسے میں نے آج پانی کی اور بادل کی اور ہوا کے میں نے آپ کو مثالیں بیان کی ہیں کہ ہے کوئی عقل والا جو ان قدرت کو ان نظاروں کو دیکھے اور ایمان لے آئے ہمارے اپنے رب پر جو غیر مسلم ہیں ان کو دعوت ایمان ہے اور جو مسلمان ہے اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کو اور مضبوط کرے اپنے رب پر ایمان کو مضبوط کرے اور اپنے رب کی عبادت کرے اپنے رب کی اس شان کو دیکھ کر اس قدرت کو دیکھ کر زبان سے بے سختہ کہے سبحان اللہ ہی صبح سبحان اللہ العظیم یعنی میں نے آج آپ کو پریکٹیکل کہا نا کہ جب میں نے قرآن کریم کی آیات کریمہ کو پڑھا اور اس کی تفسیر کو پڑھا جب اس کے ترجمے کو پڑھا اور اس کو سنا تو آسمان کی زیارت کر رہا تھا آسمان سما اوپر کی طرف ہے نا اوپر کی طرف ہے تو آسمان کی زیارت کر رہا تھا بادلوں کی زیارت کر رہا تھا ہواؤں کو محسوس کر رہا ہوا نظر نہیں آتی بادل نظر آتے کو محسوس کر رہا تھا محسوسات میں اپنے رب کی قدرت نظر آتی ہے ان بادلوں میں رب کی قدرت نظر آتی ہے ان خوبصورت سے بادلوں میں رب کی قدرت نظر آتی ہے جب جہاز میں ہم اڑتے ہیں تو جہاز ہی اڑتا اڑتا اڑتا اڑتا اڑتا تو آہستہ بادلوں کا سینہ چیڑتا ہوا پھر ایک ہموار سطح پر آ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کھڑکی سے تو نیچے بادل نظر آ رہے ہوتے ہیں اوپر دیکھتے تو کچھ بادل نظر آ رہے ہوتے ہیں پہاڑ کی چوٹیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو بادلوں کا سینہ چیر کر اپنا چہرہ نکال کر بتا رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالی کی قدرت کے نظارے ہمیں دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ آؤ دیکھو تمہارا رب کتنا قدرت والا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے تو قرآن کریم کی جو یہ آیت نمبر اڑتالیس فورٹی ایٹ اور فورٹی نائن جیسے بھی آپ نے سنی ہے سورہ روم کے اندر اکیسا پارے میں ہے تو اللہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں کہ ابھارتی ہیں بادل پھر اسے پھیلا دیتا ہے آسمان میں جیسا چاہے اور اسے پارا پارا کرتا ہے تو تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے می نکل کر آیا ہے آئے ہائے ہائے کتنا خوبصورت بیان ہے کہ تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے می نکل کر آیا ہے می نکل رہا ہے پھر جب اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جس کی طرف چاہے جب بھی وہ خوشیاں مناتے ہیں آئے ہے کہ جی کے مثال کے طور پر جن شہروں میں سرزمین کی طرف پہنچ آتا ہے ان بادلوں کو بارش والے پانی والے بادلوں کو بھیج دیتا ہے جو وہ برستے ہیں تو بندے خوشیاں مناتے ہیں فرمایا اگرچہ اس کے اتارنے سے پہلے آس توڑے ہوئے تھے یہ کہ حالانکہ اس بارش کے نازل کیے جانے سے پہلے وہ لوگ بارش ہونے سے بڑے امید ہو چکے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالی ان کی ان پر بارش ورساتا ہے اور ان کو خوش کر دیتا ہے اور یہی بارش بلکہ اس سے بعض اوقات اولے پڑتے ہیں جس سے بعض جگہیں تباہ ہو جاتی ہیں برباد اللہ کی مرضی ہے اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے کرے کس کو کیا مجال کہ کی کوئی اپنی اس معاملے میں زبان کھولے اس کی مرضی ہے وہ اسی بارش کے ذریعے اپنے بندوں کو خوشیاں بھی دیتا ہے اور اسی بارش کے ذریعے اپنے بندوں کہ میں کہ گھر ختم ہو جاتے ہیں کہیں کہ کیا, کہ کیا ہو جاتا ہے اللہ کی مرضی ہے جس کے لیے چاہے جو کرے ہمیں البتہ اللہ تعالی کی قدرت میں غور کرنا چاہیے ان مناظر پر غور کرنا چاہیے اور ہمارا یہ جو سیگمنٹ جس کو کہتے ہیں ہمارا یہ جو سلسلہ ہے اس کا یہ حصہ جو خالی کے کائنات پر ہے اس میں ہم اللہ تبارک و تعلیٰ نے قرآن کریم میں جو اس طرح کے مضامین ہمیں بیان کیے ہیں اور اس کی یہ دعوت ہم آپ کو دیتے ہیں کہ جو قرآن کریم کا کو آپ پڑھیں اس کی تلاوت کریں تو جب اس طرح کے مضامین آئے تو بڑے توجہ کے ساتھ پڑھیں پھر تفسیر صراط الجین کو سامنے رکھیں یہ تفسیر صراط الجین ہے یہ ہے یہ تفصیل سراۃ الجین ہے اس کو سامنے رکھے یہ تفسیر خزائن و عرفان ہے اس کو سامنے رکھیں اور قرآن کریم کو تفاثر کے ساتھ پڑھنے کی عادت پیدا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھنے کا لطف آئے گا ابھی دیکھیے میں نے قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی اس کا ترجمہ بھی آپ کو بیان کیا اور ساتھ ساتھ اس کے تحت جو تفصیل بیان کی گئی ہے وہ بھی آپ کو بیان کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان شامل کرے کامل کرے کامل کرے امین بھی جا ہند نبی جی لامین صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اب اگلے مرحلے کی طرف جانے کے بجائے ائیے پہلے کچھ کالز لے لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حسن رضا اختاری ہے میں سردار آباد فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں سلسلہ میرے ربط کا کلام بہت بہت اچھا ہے اللہ نگرانی شورا کو اس طرح کے مزید سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے نگرانی شورا یہ سلسلہ بہت دنوں کے بعد آتا ہے اگر ایسا ہو جائے ہفتے میں دو مرتبہ یہ سلسلہ ہوا کرے تو مدیدہ مدیدہ۔ یہ سلسلے کا انتظار بہت دیر کے بعد یہ سلسلہ آتا ہے اللہ از ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے اللہ نگارہ شورا کو اس کرنے کا اگر خوب عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت بہت بہت شکریہ الحمد مدنی چینل پر بہت سارے سلسلے ایسے ہیں جن کا تعلق قرآن کریم کے مختلف احکام سے ہے مثر دارالفت تے اس میں بھی قرآن کریم میں بیان کردہ احکام بیان کیے جاتے ہیں اسی طرح بات تفاصیر کے سلسلے ہیں قرآن کریم کی معنی اور اس کے حوالے سے وہ سلسلے آتے ہیں قاعدہ س... مدنی قاعدہ سکھانے کے سلسلے آتے ہیں یہ بھی قرآن کیونکہ یہ رب کے کلام کی وسقت بہت ہے اب ہم اسی رب کے کلام میں سے کچھ مضامین لے کر آئے ہیں تو وہ ایک اپنا انداز ہے لیکن سیدھی بات یہ ہے میں آپ عرض کروں کہ جب یہ سلسلہ بھی ہم لے کر آئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہفتے میں کوئی اور سلسلہ نہ بھی کروں صرف اسی سلسلے کی تیاری کروں تو شاید پھر بھی وقت کم پڑ رہا ہے کیونکہ اس میں اس قدر غور و خوص ہے اس قدر اس میں جیسے میں سواگت اور اب ہی آپ نے جو تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے دیکھا مدنی چینل پر تو اب اس طرح کی آیات کریمہ کا نک... آ... کو دیکھنا پھر ان آیات کریمہ کے ترجمہ ان کا ترجمہ پھر ان کی جو تفاصر ہے مختلف کئی تفاصیر ہیں ان تفاصر سے دیکھنا کہ کوئی ایسا مطلب یا ایسا معائنہ بیاں نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے مطلب کسی مفسر نے اس کو لکھا ہی نہیں ہے صحیح مفصل نے تو یہ سب چیزوں کو دیکھنا پھر اس, اس کی مختلف تھوڑی سی سائنسی وجوہات اور سائنسی طور پر تھوڑی سی چیزیں لانا تاکہ وہ طبقہ جو اس حوالے سے قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے اور سائنسی نظریات کو وہ چیز جو آج نظر آ رہی ہے اور وہ قرآن کریم بہت پہلے بیان کر دی گئی ہے یہ پورا نظام بیان کیا گیا ہے اور ہمارے علماء نے اس کی وضاحتیں کی ہیں اپنی کتابوں کے اندر جس کی آج تحقیقیں انگلش میں اور اس طرح کی یونیورسٹی کالجز کے اندر بیان کی جاتی ہیں لیکن اگر صحیح طور پر قرآن کو پڑھا جائے اور قرآن کریم کو صحیح سمجھ کر اس کو بیان کرنے والا مل جائے اور اس کے اندر موجود یہ جو مفاہی مطالب اور اس کی جو گہرائی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ سینہ کشادہ فرما دے سینہ کھول دے تو اگر کوئی شخص صرف کسی کو قرآن ہی سکھائے نا تب بھی یہ دنیا کا بہت سمجھدار مند اور بہت بڑا سائنٹسٹ بن سکتا ہے صرف قرآن کریم کے ذریعے لیکن سکھانے والا پڑھانے والا سمجھانے والا ہو بھی پھر ایسا جیسے عبداللہ ابن عباس حضرت ابن عباس سعودی اللہ تعالیٰ عنما کا قول ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی کھو جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لوں ہر خوش کو تر کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن قریب میں بیان کیا ہے نا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے اگر میری اونٹ کی رسی کھو جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لوں اور واقعی قرآن سے ہی وہ تلاش کر سکتے ہیں آپ کوئی کہے کہ جناب اونٹ کی رسیق ہو جائے وہ بھی قرآن سے ملے تو واقعی قرآن سے مل سکتی ہے لیکن اونٹ کی رسی کو ڈھونڈنے کے لیے حضرت اپنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما جیسا ہونا چاہیے کہ وہ اونٹ کی رسی کو ڈھون کے لیے تو مہارت ہے نا گوتا لگائیں گے نا اس کے اس کے یہ سمندر میں جس کا کوئی کنارا نہیں ملے گا آپ کو تو یہ صرف یہ عرض کرنا میرا مقصد ہے کہ پھر ہم اس کی جیسے آج ہائڈروجن آکسیجن اور یہ پورا جو سائیکل بنا ہوا ہے پانی بخارات رکھتے ہیں یہ آپ کو اینیمیشن جو آپ کو دکھائی گئی ہے کچھ نکالی جاتی ہیں کچھ تیار ہوتی ہیں کچھ بنائی جاتی ہیں پھر اس وقت کچھ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کیا جاتا ہے ڈیفینےٹ تو پھر اسے لا کر پھر وہ مجھے بھی بیٹھنے کی شادت ملتی ہے تو پھر کچھ اس میں کمی بیشی جو ہم نے بنائی ہوئی ہوتی ہے پھر اس کو دوبارہ درست کیا جاتا ہے یہ ایک صرف مرحلہ جو آپ نے ابھی دیکھا تھوڑی دیر کا کہ جو مجھے بیان کرنے میں تقریباً 20 سے بیس سے منٹ شاید لگے ہوں گے پھر اس کے لیے حکایات اس کے لیے واقعات پھر مطالعہ پھر پڑھنا تو یہ ایک اب اس میں ہم کئی مضامین لے کر آ رہے ہیں اور اس کی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ قرآن کریم کو جب ہم پڑھیں تو ہمیں یہ پتا چلنا چاہیے کہ قرآن کریم کے مضامین اتنے ہیں کہ جسے پڑھ کر سیر ہی نہیں ہو سکتی ایک مضمون پورا ہوتا ہے, دوسرا شروع ہو جاتا ہے پھر مختلف رکوع کا تلاوت کرتے ہیں تو مختلف مضامین بعدوں کا نظر آتے ہیں اسی طرح احکام اس میں نظر آتے ہیں اسی طرح انبیاء کرام کے فضائل نظر آتے ہیں بالخصوص رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت ان کے کمالات اور ان کے مقام و مرتبے کو قرآن کریم نے جس طرح بیان کیا وہ ایک الگ ہے کے رسول بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو باتیں ہیں اس کو پڑھتے ہیں تو اور ایمان کامل ہوتا ہے پھر احکام پڑھتے ہیں تو زندگی گزارنے کے بہت سارے معاملات اور بہت ساری چیزیں یہ قرآن کریم میں سیکھنے اور سمجھنے کو ملتی ہیں پھر اسی قرآن کریم میں اقوام کا بیان ہے قوموں کا بیان ہے کہ جس کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں عبرت بھی ہے اس میں سبق بھی ہے اور اس میں بہت زیادہ دلچسپی اور گہرائی بہت زیادہ اسباق بھی ہیں. مثال کے طور پر آج ہم قرآن کریم کا جو یہ اس شہر کا ایک پورا ایک معاملہ ایک واقعہ لے کر جو حاضر ہوئے ہیں اور یہ سورہ یاسین میں آپ کو یہ بات ملے گی میں جس سے وہ کی کہ یہ ہمارے مدنی منع نے کہ یہ ہفتے میں دو دفعہ ہو اللہ کرے کہ ایسے سلسلے ہمارے دیگر مبلم کو اللہ کرے کہ ہم ایسا کریں گے یہ روز آئیں لیکن دیکھ ہر ایک اگر قرآن کریم ہی کو سر بیان کیا جانا نا روز تب بھی ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی قرآن کریم کا بیان ختم نہیں ہو سکتا اتنی گہرائی ہے قرآن کریم کے بیان کے اندر کہ اس سے پڑھ کر جو سمجھ کر کوئی سیر ہو ہی نہیں سکتا اتنے اس میں مضامین موجود اللہ تعالی جس کے لیے اس کا سمجھنا جس قدر آسان فرما دے وہ اسی قدر اس سے مطالب و مفاہیم اور معینہ نکال کر سمجھ بھی سکتا ہے اور بتا بھی سکتا ہے تو آج انشاءاللہ ہم آپ کو شہر ان تاکیا متعلق کچھ بیان کریں گے لیکن اس سے پہلے آئیے مزید کچھ کالس لے لیتے ہیں رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد شہزاد اٹاری ضیا کوٹ ماشاء اللہ میرے رب کا کلام الحمد رب العالمین بے پناہ اپنے اندر علم کا خزینہ لیے ہے اللہ تبار اس کی برکتیں رحمتیں لوٹنے کی توفیقہ فرمائے جب سے میرے رب الجل کے کلام کا سلسلہ سنا ہے ماشاءاللہ اللہ تلاوت کرنے میں ایک عجیب سی کیفیت ہے ایک مدنی سرور ہے جو کلام میرے رب کا ہے وہ کلام با کمال ہے اور جن کے لیے کلام آیا ہے وہ آقا بے مثال ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عز و جل مدنی چینل کی اس مدنی سوچ کو سمجھنے کی توفی کا تافرمن السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ حصلہ افزائی کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق و شوق عطا فرمائے اور مزید ہمارے ذوق میں برکت عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کو بہت پیارے انداز سے پڑھیں سیکھیں اور سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں جی کون چلائیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ فیض الرحمان اتاری ہند کولکاتا سے نگانے شورا کا یہ سلسلہ میرے رپا کلام الحمدللہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی اچھا ہے اور آپ نگانے شورا بہت اچھی اچھی ارشاد فرما رہے میرا آپ سے یہ ارج ہے کہ ہم کس طرح کوئی ایسا کام کرے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی چاشنی ہمارے دلوں میں آ جائے جب ہم نماز پڑھے قرآن کی تلاوت کرے یا قرآن کی تلاوت سنیں تو ہمارے اندر بھی اس کی محبت اور اس میں جو عذاب کے بارے میں اس کے خوف بھی ہمارے دلوں پہ غالب ہے اس کے کوئی متنی ارشاد فرما علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اس کے لیے ایک مدنی التیجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو اول تا آخر غور و حوص کے ساتھ توجہ کے ساتھ جلد بازی کے ساتھ نہیں اول آخر ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں بعض مقامات کو یاد کر لیجئے اللہ کرے کہ پورا قرآن حضر ہو جائے لیکن میں ایک جرنل سلام بھائیوں کے لیے بات کر رہا ہوں تو اس کے مضامین کو لکھیں مثال کے تو بھئی یہ قرآن کریم یہ میرے پاس گھر پر الحمدللہ یہ قرآن کریم میں رکھتا ہوں اور یہ بالکل میرے یوں سمجھے کہ جہاں میں لکھتا ہوں یا میری جو ٹیبل ہے تو وہیں یہ الحمدللہ جلوہ فرما ہوتی ہے یہ اب وہ مثال کے طور پر اب یہ قرآن کریم جب میں یہ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ مطالعے کے دوران آتی ہیں تو مثال دے رہا ہوں میں آپ کو تو اب یہاں پر یہ چیزیں میں لکھ بھی لیتا ہوں جیسے یہ ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو نشان کے طور پر تو یہ ایک اس پہ کیا ایک اشارہ ہوتا ہے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ اشارہ بھی ہو گیا اور صفا نمبر بھی ہو گیا آیت نمبر بھی ہو گئی اور پھر قرآن کریم باقاعدہ پھر اس میں باقاعدہ مختلف جگہوں پر نشانات لگا لیتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس میں فوائد یہ ہی ہوتے ہیں کہ مضامین یاد رہتے ہیں اور جب مضامین یاد رہیں گے قرآن کریم کو جس طرح آپ نے پڑھا ہے وہ آیت کریمہ آپ کو یاد رہیں گی تو جب وہ آیت کریمہ نماز میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہ آیت کریمہ جو پڑھ رہے ہیں جو صورت مبارکہ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب اس کی تفسیر اس کا پورا مضمون جب آپ کے ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ عز اللہ عزد وجل ایک لطف آئے گا ایک سرور آئے گا مزہ آئے گا مثال طور پر اگر آپ نے سورہ یاسین کو صحیح معائنوں میں اگر پڑھا ہے اس کو سیکھا ہے اس کو سمجھا ہے اس کے آیات کریمہ پر غور کیا ہے اس کی تفسیر کو سمجھا ہے کہ جو جس سورہ مبارکہ کو قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے یہ سورہ مبارکہ کس قدر اپنے اندر معنی اور مطالب لی ہوئی ہوگی اس کے اندر کتنی گہرائی ہوگی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو میں کچھ عرض کر رہا ہوں تو اگر آپ نے سورہ یاسین کو اس طرح ایک تو حص کرنا ہے کہ آیت کریمہ یاد ہیں اور اس کے تمام حروف اور الفاظ یاد ہیں ماشاء بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ایک حافظ کو اس جس کو یہ سورت یاد ہے یا اس کے ذہن میں مضامین موجود ہیں اور امام صاحب یا کوئی فیرات کرنے والا خیراعت کر رہا ہے اور آپ اس کو سمجھتے چلے جا رہے ہیں تو ایک اپنی کیفیت آپ کی از خود بنتی چلی جائے گی آپ کو یہ محسوس ہوگا اسی طرح مثال کے طور پر سوریہ قاری القاری تو اب اتنا قیامت کا اور دیگر خوف کا بیان ہے کہ جس سے یہ سورہ مبارکہ کی یہ سورہ مبارکہ اور اس کے اس کا پورا مضمون و خلاصہ اگر اس کے ذہن میں ہوگا تو یہ خود بھی پڑھیں گے کسی سے سنیں گے تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ ان کو ایک رقت پیدا ہوگی خوف خدا دل میں پیدا ہوگا سورت تقاصر پر الحق تقاثر حت زورتم المقابر جب یہ سورت مبارکہ کی تلاوت ہوگی تو ایک دنیا سے بے رغبت پیدا ہوگی خوف خدا پیدا ہوگا جہنم کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں یہ اس میں بات آئے گی تو دل میں خوف خدا پیدا ہوگا اور جیسے کہ الحاق و متکاسر حتی زور تم اور مقابل تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا مال سے بے رغبتی کا بیان ہے موت کا بیان ہے خبر کا بیان ہے یہ ساری چیزیں ذہن میں آنی چاہیے جبکہ حضور قلبی بھی ہماری اسی قدر در ہو سما لطف الون یوم پھر تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا میں آیت کریمہ کے تراجیم کے خدا سے اس طرح بیان کر لفظ لفظ لسٹ ترجمہ میں بیان کر پا رہا ہوں تب یہ ساری چیزیں سامنے ہمارے مطالب و مضامین جب آئیں گے تو ایک رکت پیدا ہوگی ایک خوف پیدا ہوگا ایک رونا آئے گا سوز و گداس پیدا ہوگا پھر ربط اعلیٰ کی محبت پیدا ہوگی اسی طرح جب سور حجرات پڑھیں گے تو محبوب کے قدموں سے آگے قدم نہ بڑھاؤ آواز کو اونچی انچ... نہ کرو آواز کو نیچی رکھو جب تم یہ کر لو تو یہ کر لو محبوب کریم رعفرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ادب بیان کیا جائے گا رائنا کہنے سے جب منع کیا گیا یہ بیان کیا جائے گا تو ایک عظمت مصطفی محبت مصطفی مقام مصطفی جو کچھ بیان کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سامنے آئے گا جو قومِ آت کا تذکرہ پڑھیں گے قوم ثبوت کا تذکرہ پڑھیں گے دیگر قوموں کا تذکرہ پڑھیں گے مسا علیہ السلام اور فرآون کا تسکرہ پڑیں گے مسا علیہ السلام نے کس قدر کس طرح فرعون اور اس کے جو لوگ تھے ان کو وتے دین دیو جو جو معاملہ ہوا جس اللہ تعالی نے قران کریم میں بیان کیا پھر اس بات کو سمجھنا کہ یہ قران کریم نازل ہوا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارکاں پر تو اس قران کریم کی عظمت کا بیان جو سورہ ہشر میں بیان ہوا اور یہ قران اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو ان کا کیا عالم ہوتا تو یہ قران محبوب کریم پر نازل ہوا تو اس کا پورا بیان جب ہم پڑھیں گے اب دیکھیں میرے ذہن میں یہ قران کے مضامین آ رہے ہیں جو ایک سوال کے ضمن میں میں الحمدللہ نمین اللہ احسان ہی آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرا دیتے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا سے اٹھنا زندہ اس کا بیان اور یہ سارا بیان قرآن کریم میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ یہ پورے بیان کو جو قرآن کریم نے بیان کیا اسی طرح صفا و مروا کا بیان جب آئے گا حج کا بیان آئے گا روزے کا بیان آئے گا رمضان کا بیان آئے گا نماز کا بیان آئے گا زندگی بہتر گزارنے کے مدنی پور سور مومنون کی جب ابتدائی گیارہ آیات کو ہم پڑھیں گے اس کا بیان آئے گا پھر اسلامی بہنوں کے لیے بالخصوص جو بیانات اس میں موجود ہیں پردے کا بیان آئے گا حیا کا بیان آئے گا قسمت کا بیان آئے گا یہ سوریہ نشا میں پڑھیں گے سورہ احضاب میں پڑھیں گے سورہ نور میں پڑھیں گے جب اس طرح کے بیانات ان مختلف صورتوں میں پڑھیں گے تو اور مزید مضامین ہمارے سامنے کھلیں گے اور سوسائٹی کو کیسے بہتر بنانا ہے سوریہ نور میں پڑھیں گے سوریہ وکرا میں پڑھیں گے سوریہ نشا میں پڑھیں گے اس طرح دیگر صورتوں میں سوریہ علی عمران میں کئی مقامات پر آپ کو مختلف انداز سے عبادت نماز سوسائٹی کے حوالے سے بہت سارے مضامین ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہاں پر ملیں گے پھر ایک ایمان کو کامل کرنے والی اور بہت زیادہ جذبے اور جوش و جذبہ پیدا کرنے والی سوریہ توبہ کو جب ہم پڑھیں گے پھر الحمد یوسف ایک جب ہم تلاوت کریں گے تو یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا ان کے والد مسجد کا ذکر جس طرح یہ تفاصر کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ آپ کو تفاصر کے ساتھ چلنا پڑے گا سوریہ معدہ پڑھیں گے تو معاہدہ کیا ہے منو سلوا جیسی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرم قوم کو وہ کیا ہے جس قوم نے جب نعمت کی ناقدری کی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا جب وہ پڑھیں گے اور جن قوموں پر عذاب نازل ہو وہ قومیں کیا کرتی تھیں حضرت لوت علیہ السلام کا ذکر ہوگا قوم لوت کا جہاں ذکر ہوگا جب وہ پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ اس, ان مضامین میں کیا ہے پھر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان آیت کریمہ کو پڑھتے کفار مکہ نے جو آپ کو پر ظلم و ستم جو آپ کو ستایا گیا کو جس طرح مطلب کہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا پھر حضرت سرکار مدیرہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ان انبیاء کرام کا کے ذکر کو نازل کرنا آپ کا یہ بیان کرنا پھر وہ اقوام وہ لوگ جو ان انبیاء کرام کے معاملات کو اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے ان کا یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو وہ باتیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہیں یہ جب یہ بیان کر رہے ہیں تو یہ یقینا خالق کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نازل کیا اور یہ ہماری پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی کتاب ہے اور یہ آخری کتاب ہے اس طرح میں جو کہتا چلا جا رہا ہوں میں اس کو بولتا چلا جا رہا ہوں اور آپ ممکن ہے سنتے ہی چلے جا رہے ہوں گے یہ یہ مضامین اور نہ جانے کریم میں کتنے مضامین ہیں قرآن کریم میں شفا کے آیات موجود ہیں قرآن کریم میں زندگی گزارنے کے منفرد انداز موجود ہیں قرآن کریم معیشت کا بیان موجود ہے قرآن کریم جمعہ کا بیان موجود ہے قرآن کریم میں کیا کچھ ہے جو نہیں ہے ہر خوش کو تر شیخ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے کوئی جو آ اس کو پڑھے پھر مزید اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے یہ قرآن آسان کر دیا ہے کوئی جو اس کو یاد کرے پھر قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اس کے معنی مطالعے کو سمجھنے کے لیے شریعت الدین و و اسلام کو سمجھنے کے لیے اسی قرآن کریم نے ہمیں علماء کرام کا راستہ بتایا ذکری اور فص الو آہل ذکر علم والوں سے پوچھو علم والوں سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے تو علماء کی طرف علما کا علماء کا مقام کہ اللہ تعالی سے علم والے بندے ڈرتے ہیں یہ ساری چیزیں پھر ازواج کے متحرات اور المومنین کا ذکر ان کے پردے کا ذکر صحابہ کرام علیم الردوان کا ذکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر اور دیگر کے اس طرح کے جو ارشاد پتہ چلتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صدیق اکبر کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ تذکرہ کیا پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور یہ غور کیا تو ان کی ان کی سوچ اور ان کی موافقت پر قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس طرح جو صاحبہ کرم علیم الرضوان کا ذکر ہمیں تفاصیر سے ملتا ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیار پیارے بھائیو بتائیے اب میں ایک مختصر سے وقت کے اندر ایک سوال کرنے پر میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جبکہ کہ میں قرآن کا اتنا سمجھنے والا نہ بن سکا جو قرآن کو واقعی سمجھنے والے ہیں اس کو واقعی صحیح پڑھنے والے ہیں اس کے مطالب میں غور کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم سے اس کو صحیح طور پہ یاد کرنے والے ہیں اور اس کے فیضان کو صحیح طور پہ پانے والے ہیں پھر اس فیضان کو عام کرنے والے ہیں مجھے بتائیے کہ ان کی زبان سے علم و حکمت کے کیسے چشمے نکلتے ہوں گے اور اس کو جب اتنا غور و خوف سے بندہ پڑے گا تو کس قدر اس کو خوشی نصیب ہوگی جب یا ایوہ آمنو کہہ کہ جب یہ پڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا تو یہ پڑھتا چلا جائے گا کہ یہ میرے لیے خاص میرے لیے بیان کیا جا رہا ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب کے توفید کہ یہ ایمان والوں کی لو۔ میں بھی الحمدللہ ایمان والا ہوں منافقین کا بیان آئے گا تو اس کی پہچان ہوگی کفار کا بیان آئے گا اس کی پہچان ہوگی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لیے جو جنت کی نعمتیں تیار کی ہیں جنت کی راہتے تیار کی ہیں پھر جنت کے اندر کیا کچھ تیار کیا ہے حوروں کا بیان اس کے اندر ملے گا مزید جنت کی نعمتوں کا بیان اس کے اندر جو ملے گا وہ جب پڑے گا تو وہ بتکیوں کے لیے وہ نیک لوگوں کے لیے اللہ صالحات وہ جو ایمان لائے عمل کرتے رہے ان کے لیے اللہ تعالی نے جو کچھ انعام تیار کیا ہے جو کچھ ان کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں اس کا جب تذکرہ پڑے گا تو عبادت کی طرف آئے گا ریاضت کی طرف آئے گا تقوی کی طرف آئے گا پرہیزگاری کی طرف آئے گا منافقت کا جو منافقوں کا جو بیان ہے جو ان کا جو حشر اور ان کی گرست کا جو بیان ہوا تو وہ چیزوں سے بچے گا جو اس کو اس طرف لے کے جائیں جب کفار کا بیان پڑے گا اور کفار کے لیے جو عذاب تیار ہے اور ان کی کوئی بخشش نہیں ہے ان کی کوئی مغفرت نہیں ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو کفر پر مڑے گا جو ایمان اس کا برباد ہو جائے گا جو ایمان نہ لایا تو کافیروں کا ذکر ان کے عذابات کا ذکر منافقین کا ذکر ان کے پریشانی ہے جو مصیبت اور ہزاد نازل ہوگا اس کا ذکر اور مومنوں کے لیے جو راحت اور آسانی اور برات بیان کی گئی ہیں اس کا ذکر جو قران کریم میں پڑے گا اپ بتائیے کیا کچھ ہے جو کیا وہ کیا ہے جو قران میں نہیں ہے جو میں کچھ اس وقت بیان کرتا چلا جا رہا ہوں میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین رب کے کلام سے محبت کیجئے اور اس کا تو دیکھنا بھی بات ہے۔ اس کا تو چبنا بھی عبادت ہے اس کا تو دیکھنا بھی عبادت ہے اس کو تو بس اپنے پاس رکھیں با وضو رہیں اس کو دیکھتے رہیں اس کو چوبے اس کو آنکھوں سے لگائیں اس کو سینے سے لگائیں اللہ تعالی اس کے اندر موجود جو اس کا فیضان ہے یہ ہمارے سینوں میں اتار دے ہمارے آنکھوں میں بسا دے ہمارے سروں پر اس کا فیضان رہے اس کے احکام سے ہمارا رواں رواں اس کے احکام سے فیضیاب ہوتا رہے اس کو چوبنے میں لطف آ چاہیے اس کو دیکھنے سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملنی چاہیے ہائے ہائے کتنا پیارا کلام ہے ہمارے رب کا کتنا خوبصورت کلام ہے ہمارے رب کا کیا وقت ہوگا جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قرآن کریم کی آیات کو اپنے صحبہ کرام کے آگے تلاوت کرتے ہو گے جو سورہ رحمان کی تلاوت ہوئی ہوگی اللہ وہ بھی ائی آلہ یہ ربی ہائے ہائے ہائے جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کے آداب پر قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہوں گی جب صحابہ کرام علیہ ادوان اسے پڑھتے ہوں گے اسے سمجھتے ہوں گے ان کے دلوں میں عظمت رسور صلی اللہ تعالی وسلم کس قدر پڑ جاتی ہوگی مختی واقعات پر آیت نازل ہو جاتی تھی تبلیغ دین کا بیان ہے قرآن کریم کے اندر نیکی کی دعوت کا بیان ہے قرآن کریم کے اندر برائی سے منع کرنے کا بیان ہے قرآن کریم کے اندر یہ امت کی فضیلت تو امت رسول امت محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے فضائل ہے قرآن کریم کے اندر بہت پیارا کلام بہت پیارا کلام دلوں کو نرم کرتا ہے آنکھوں کو تر کرتا ہے آنکھیں بھیگتی ہیں اس کے پڑھنے سے اس کے دیکھنے سے اس کو سمجھنے سے آنکھیں بھیگتی ہیں دل نرم ہوتے ہیں اللہ کی محبت بڑھتی ہے اللہ کا پیار بڑھتا ہے اس کی رحمت اور قربان ہونے کا جذبہ ملتا ہے کہ ہمارا رب کتنا ترین ہے اس میں کتنا پیارا قرآن کتنا پیارا کلام ہمیں اطاف ہے اس میں دعائیں اللہ تعالی نے عطا کی ہیں جب بندہ پڑھے تو اس میں دعائیں ایک سے ایک ہیں کہ یہ دعا کرو روپے رب کے حضور اللہ تعالی نے دعا کے آداب گویا کہ ہمیں بیان کی ہے اور ہمیں کتنا پیارا مسدا اس قرآن کریم کے ذریعے ملا کہ ادعونی یا سجیب لوگوں کو مس سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہو ایک پریشان حال دکھی لاچار قلب قرآن کریم کو پڑھے گا اور جب یہ اس پر پہنچے گا جب کہ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے کریم ہوں جو وہ مجھے پکارتے ہیں تین چاہیے کہ میری فرما برداری کرے کس قدر کس قدر یقین کامل ملتا ہے کس قدر ہمت آ جاتی ہے کہ میرا رب میرے کریم ہے مجھے سنتا ہے مجھے دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے سمی ہوں میں بصیر ہوں جب یہ سمی پڑے گا یہ بصیر پڑے گا یہ رحیم پڑے گا کرم کی باتیں پڑے گا اللہ اللہ اللہ اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں قرآن قریب سے سچی محبت عطا فرمائے اس کو دیکھتے رہنے کا جو لطف سرور ہو اللہ تعالیٰ اس میں اور عطا فرمائے اسے پڑھتے رہنے کی اللہ تعالیٰ میں توفریق عطا فرمائے اس کو دل میں بسانے کی اس کی آنکھوں میں اس کو آنکھوں میں بسانے کی اس کے احکام پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی پر پرہسگاری عطا فرمائے میں بھی صفحات کو جو کرتے کرتے قرآن کریم کی آیت کریمہ ایک حصے پر میری ابھی نظر پڑی جو سور قص میں آیت نمبر تراسی پر جو اللہ تعالیٰ نے آخر میں لکھا ہے آج آج. اور پرہیز پرہیزگاروں ہی کی ہے اب دیکھیں میں نے یہ پڑھا نا میں نے پڑھا آگے کیا لکھا ہے میں بالکل بلا ان آپ سے صحیح بات کرتے کرتے کرتے کرتے قرآن کریم کے صفحات کو دیکھتے دیکھتے ان آیت کریما کی زیارت کرتے کرتے میں میں اس حصے پر آ کر جیسے رک گیا ہوں اور میں آپ کے سامنے ابھی اس کو پڑھ رہا ہوں آگے کیا فرمایا من منجا بل حسنتی منہا اور جو نیکی لائے اس کے لیے آگے اور, اور جو بدی لائے تو بد کام والوں کو بدلہ نہ ملے گا مگر جتنا کیا تھا تو اب دیکھیے میں نے یہ ساری باتیں بیان کی ٹھیک ہے اب عقیبت مت کے لیے اب میں اس کے ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھوں گا کہ اس سے میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا تو اس میں لکھا کہ عقیبت یعنی پرہزگاروں کے لیے یعنی کہ محمود ہے پسندیدہ ہے اس سے اتنی سی بات لکھی پھر لکھا جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر ہے کیا بہتر ہے دس گنا ثواب اور جو بدی لائے تو بد کام والوں کو بدلہ نہ ملے گا مگر جتنا کیا تھا یہ دیکھے اللہ تعالی کی رحمت کر نیکی لائے تو ثواب کتنا دس گنا ثواب اس میں لکھا ہے اور جو بدیل آئے گا تو بد بد کام والوں کو بدلانا ملے گا مگر جتنا کیا تھا تو اس سے اللہ تعالی کی مزید رحمت دل میں پیدا ہوتی ہے مزید اس کی رحمت کا ایک بہت خوبصورت تصور ہمارے دل و دماغ پر تاری ہوتا ہے اللہ تعالی قرآن کریم سے کامل محبت عطا فرمائے یہ میرا حقیقت یہ ہے کہ یہ میں سوچ کر آیا تھا لیکن ذکر قرآن ہوا اللہ تعالیٰ قبول کرے ذکر قرآن کریم اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہمیں اس قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد پڑھیں گے آپ تلاوت کریں گے نا آج آج بھی آج بھی تلاوت کرنا روزانہ تلاوت کرے طرح جیسے کہ رہیں یہ قرآن روزانہ تلاوت کریں سلاۃ جنان ایک دو تین صفحے جتنے پڑھ سکے پڑھیں اور عادت بنائے اللہ نے چاہا تو اس کی محبت دل میں اتر جائے گی بہت اترے گی پھر اس کو پڑھے بگر چین نہیں آئے گا بہت مزہ آئے گا قرآن کریم پڑھیں گے تو بہت مزہ آئے گا بہت ہی مزہ آئے گا سلی حبیب صلی اللہ تعالی عل محبت کال چلائی تو آج قرآن کریم کی جو ہم عروف کی درستی کی طرف جو جا رہے ہیں اس میں جو آج ہے وہ سورہ ابراہیم میں اور سورہ نسا میں دو لفظ ہیں اور آج جو درستی ہے اس کا تعلق سواد اور سین سے ہے آج کی جو درستی ہے اس کا تعلق سواد اور سین سے ہے میں تھوڑا اس طرف چلا جاتا ہوں پھر آپ میرا خیال ہے شاید بنانا آسان ہو جائے گا تو اب یہاں پر آپ دیکھیں گے نا تو یہاں سدید کا لفظ ہے نا سواد سے ہے اور یہاں پر سدید کا لفظ ہے سین سے ہے تو یہ دونوں کے فرق کو آج ہم آپ کو مدنی چینل کی اسکرین پر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہاں فرمایا میو ورا ہی جہن یوس کا مدید سے صدید سدید سواد یہ حرف, حرف مستعلیہ میں سے ہے یعنی یہ موٹا پڑھا جاتا ہے نا زبان حرف مستعلیہ کہتے جس سے صفت استعلہ ہوتی ہے یعنی زبان اوپر کی طرف اٹھتی ہے پور پڑا جاتا ہے موٹا پڑھا جاتا ہے صدید ٹھیک ہے اور اچھا دونوں کی ادائیگی کا جو جگہ ہے وہ آلموسٹ تقریباً سیم ہے یہاں ساؤنڈ بدلے گا اور اس کا پور اور باریک ہونا اس کی فر کو واضح کرے گا اور یہاں نیچے فرمایا فلی و یقول سدیدہ اوپر آیا جہنم اس کے پیچھے جو اوپر جو ہم نے آئے تھے کریم آگوں پڑھ کے بیان کی کہ پارہ تیرہ سورہ ابراہیم کے آئٹم اور سولہ میں ہے کہ جہنم اس کے پیچھے لگی اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا ٹھیک ہے اور نیچے ارشاد فرمایا جو نیچے ہم نے لکھا ہے سورہ نشا ترتیب کے حساب سے سورہ نشا پہلے سورہ ابراہیم بعد میں ہے اور یہاں فرمایا تو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور بھی بات کریں اب یہاں پر جو بات سمجھائی جا رہی وہ ہے فدید اب نیچے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں جہاں میری آپ انگلی کو دیکھ رہے ہیں اب یہ طرف آئیے یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہاں یہ سدید کے معنی کے معنی پیت کے اور کے معنی سیدھا یعنی سوات اور سین سوات اور سین کا فرق ہے اب آپ غور کریں کہ اگر آپ اسے سین کے ساتھ پڑھ دیں گے سدید تو اس کے پورے معائنا بدل جائیں گے اور یہاں پر اس کے معائنیہ میں پیپ آیا اب یہاں کیا مطلب پیپ کی جگہ پر اگر سیدھا آیا سیدھا کا پانی پلایا جائے گا مثال دے رہا ہوں میں آپ کو تو آپ کے صرف ساؤنڈ کے اور ہرف کے بدل دینے سے پورا معنی بدل جائے گا تو اگر مثال کے تو یہ پیپ کی جگہ پر سیدھا لکھا ہوا ہو اب آپ اسے پڑھیں گا اسے سیدھا کا پانی پلایا جائے گا تو مائنی کیا بنے گے یا یہاں پر سواد موٹا پڑھ دیں گے تو کیا یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ کیا یہ پیپ ہو جائے گا ہو یا نہ ہو یہ اس کی بیس میں اس بیس میں نہیں جا رہا لیکن یہاں میں اس معنی کی طرف صرف معنی کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ سواد سے پڑیں گے سدی تو اس کا معنی ہے پیپ کے اور پڑیں گے سدی اس کا معنی ہے سیدھا تو صرف سواد اور سین تو جب یہ پورا پڑے گے تو آپ کو الگ الگ آئے گا سوت ذرا وہ زمان کا نقشہ دکھائیے اب یہ دیکھیے یہ, یہ سوت اب یہ زمان کی یہ جو آگے کے حصے کے جو اس طرف ہے جو حصہ ہے نا یہ اوپر کی طرف یہاں لگ رہا ہے تو یہاں سوت اور یہ بالکل سین سامنے آ رہا ہے دونوں زبان کی نوکیں ہیں دونوں زبان کی نوکیں لفظ ہے نا زبان کی نوک کے قریب ہی ہیں لیکن تھوڑا سا اس میں سلائڈس آف فرق ہے تو یہاں سے سین کیا لفظ نکلے گا سواد کا لفظ نکلے گا لیکن یہ جب ہم سین اور سواد پڑھ پڑ رہے ہیں تو, تو ہمیں تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جب کہیں لکھاوا پڑھیں گے تو سویدید اور سدیدن تو دونوں کو یہ فرق یہ آواز سے پتا چلے گا ساؤنڈ سے پتا چلے گا کہ یہاں پر پڑھنے والے نے سواد پڑھا ہے یا پڑھنے والے نے یہاں پر سین پڑھا ہے تو یہ ایسے اس سے یو اندازہ ہوگا اب آئیے ان کی ادائیگی کی ایک اور جو ہے اب یہ ہے تین خروف ہیں زا سین اور سواد سیٹی کی گویا کہ ایک آواز بھی اس سے نکلتی ہے زا سین اور سواد اور اس کا جو ادائیگی کی جگہ ہے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک یہ زبان کی نوک ہو گئی ٹھیک ہے یہ ہو گئی زبان کی نوک ہو گئی اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے دونوں دانتوں کے جو اندرونی کنارے ہوں گے جس کا خیال کر سکتے ہیں تو زبان کی نوک دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ اس کو ادا کیا جائے گا سوت سوت اور سین اور اس میں ہلکی سی سیٹی جیسی آواز بھی نکلے گی زا بھی اسی طرح ادا کیا جائے گا لیکن آپ کو میں نے جو سمجھانے کی یا بتانے کی جو کوشش کی وہ یہ ہے کہ اس کی درست ادائیگی ہوگی تو ہی اس کے معنی درست ہوں گے غلط ادائیگی ہوگی تو معنی بدل جائیں گے دونوں کا معنی نکل رہا ہے ایک کا معنی پیپ ہے اور ایک کا معنی سیدھا لیکن جو عنوان چل رہا ہے وہاں پر فدید آئے گا کہ فدید آئے گا اس کو آپ غور کر لیجئے اس لیے اگر ساؤنڈ بدل جائے گا اس کی ادائیگی کے فرق آ جائے گا اور لفظ بدل جائے گا تو معنی بھی بدل جائے گا اور قرآن کو درست ہی پڑھنا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اسی طرح پڑھنا ہے اپنے انداز سے اس کو نہیں پڑھنا سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد ایک وقت کول دے دیں اس کے بعد انشاءاللہ شاء دوسرا مضمون لے کر چلتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام علی حیدر اتاری ہوں میں سدار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں میرا رب کا کلام بہت بہت خوبصورت ہے اللہ زاویل مدنی کے باد رکھے آمین. اور آپ کو بھی صحت عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزاکر طرمائے مزید کال چلائیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مخمد عمران ہند کے شہر شہرنا بمبئی سے ارج کراشا ماشاءاللہ ازگا ودل مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ میرے رب کا کلام اپنی پہاڑیں لٹا رہا نگرانی شورہ کی بارگاہ میں میرا یہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اسلامی بھائی مسجدوں میں اور اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں قرآن کریم کو آواز کے ساتھ پڑھنے کے بجائے دل ہی دل میں قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے تو اس طرح پڑھنا کیسا دعا کر دیجیے ہماری السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ یغ فر اللہ تلاوت کرنا پرنا کا اصول یہ ہے کہ یہ تبھی پرنا کہلائے گا قی رات کہلائے کہ جب کہ پڑھنے والا اپنے کانوں سے اپنی آواز سن لے جبکہ کوئی اور ایسی رکاوٹ نہ ہو جو اس کی آواز کے کانوں تک پہنچنے میں کوئی معنی ہو کوئی رکاوٹ ہو تو بعض ہوتے ہیں جو صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہونٹ ہل رہے ہوتے کہ ہم دل میں پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انہیں دیکھنے تک کا تو فواب ہو سکتا ہے کہ ملے لیکن چونکہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے اور اس کو جو تلاوت یا قراءت کا جو ایک حکم ہے اس کے مطابق اس کو نہیں پڑھا تو پھر یہ پڑھنا تو نہیں کہلائے گا تو اس کو کم از کم اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان آپ کی اپنی آواز کو سن لیں جو نارملی عموماً گھر میں ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز میں بھی جو قرآن کریم کی اگر ہمیں تلاوت کرنی ہے تو اتنی آواز سے کرنی ہے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں مگر یہاں یہ ضرور ارض کرتا چلوں کہ یہاں آپ کے اپنے کان سنیں نہ کہ آس پاس والوں کے بھی آ, کانوں تک یہ آوازیں پہنچتی رہیں بعد ایسے ہوتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی شاید ان کی توجہ نہیں ہے یا وہ مبالغہ کرتے ہیں یا ان کو یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ ہمارے کان ہماری آواز نہیں سن رہی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی سنوائی میں تونا فرق ہوتا ہو کہ یہ اونچا بولیں گے تبھی ان کے کان سنیں گے تو دیکھیے یہ عادت ہے بازوں کی یعنی میں نے خود کئی ایسے مطلب اسلامی بھائی ہیں کہ جن کے ساتھ نماز پڑھنے کا جیسے کہ موقع ملا ہے تو ان جیسے سنتیں وغیرہ شروع ہوئی تو اب انہوں نے اتنی اونچی آواز سے اپنی کرایہ شروع کی کہ باقاعدہ پتا چل جاتا ہے کہ سورہ فلک پڑھ رہے ہیں سورہ ناس پڑھ رہے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں یا کون سی سورت پڑھ رہے ہیں اچھا سمی اللہ علیمن اچھا تصبیح بھی پڑھیں گے رقو کی یا سجدے کی تو اتنی آواز سے پڑھیں گے تو اس میں بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ جو اسلامی بھائی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں ان کی توجہ ان کی اپنی سے ہٹ رہی ہوتی ہے تو ایسا نہ کریں اور اس میں بعد ایسے تھوڑے موبے دار قسم کے بھی اسلام بھائی ہوتے ہیں کہ ان کو کہنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ یار آپ تھوڑا سا ہلکا مطلب اتنی آواز سے پڑے کہ آپ کے اپنے کان سنے آس پاس والوں کو سنانے کی کیا بعض اوقات یہ میرے اپنا پریکٹیکل ذاتی تجربہ کر رہا ہوں کہ تھوڑے فاصلے پر بھی اگر کوئی اسلامی بھائی نماز پڑھ رہے ہیں نا تو ان کی خیرا کی آواز بھی باقاعدہ کان میں آ رہی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ بآسانی با آ رہی ہے لیکن آ رہی ہے نارملی طور پر کہ جیسے اگر میں بھی اگر اپنی نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ کون سی خیراعت کر رہے ہیں اور کون سی مطلب تلاوت کر رہے ہیں اس وجہ ہمیں اپنی بھی پڑھنی ہی پڑھنی ہے لیکن اس میں زحمت و تکلیف ہو رہی ہوتی ہے پڑھنے والے کو کہ وہاں سے دھیان ہٹانا تو یہ چیزیں درست نہیں ہے تو جن اسلامی بھائیوں کو یا تو پڑھتے ایسے ہیں ان کے اپنے کان بھی نہیں سنتے تو یہ بھی درست نہیں ہے اور جو ایسے پڑھتے ہیں کہ ان کے کانوں کے ساتھ ساتھ اور بھی دس پندرہ بیس کان آگے پیچھے جو ہوتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے پتال جو حکم شریعت ہے اس کے مطابق عمل کرنا اللہ ہمیں نسی فرمائے تو یہ نماز کی میں نے عام طور پر لیکن نارملی سوپ ہم قرآد کر رہے ہوتے ہیں تب بھی اتنی آواز سے قیراط کریں جب چند لوگ مل کر بھی اسلامی بھائی مل کے بھی اگر تلاوت کر رہے ہوتے تو اتنی آواز سے تلاوت کریں کہ آپ کے اپنے کان سنیں سب کو سنانے کی کیا ضرورت ہے ہاں وہ مدرسے کے اندر جو مدنی منع جیسے مدرسۃ المدینہ ہوتا ہے مدنی منوں کا اس پہ جو مدنی منع وغیرہ پڑھ رہے ہوتے تو, تو وہ ایک پڑھنا ہے وہ سیکھنے کے لیے آئے اس میں تو آواز آتی ہے تو قاری صاحب بھی مطلب کہ سمجھ رہے ہوتے کہ ہاں پڑھ رہے تو اس کے بعد ایسے چالاک قسم کے بھی آ, ہوتے ہوں گے آ, مدنی منع یا طلبہ کہ جو صرف ہلتے ہوں گے اور قاری صاحب سمجھتے کہ یہ پڑھ رہے اور سر نیچے ہوتا ہوگا اور اتنی ساری آواز اس میں میری آواز لیکن سمجھدار قاری صاحب ان کو بھی پکڑ لیتے ہیں چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد نور الحسن فردوسی جدہ شیف سے ہوں ماشاءاللہ اللہ نگران شورا نے جو یہ سلسلہ لے کر تشریف لائے میرے رب کا کلام مدینہ مدینہ ماشاءاللہ آج جو انہوں نے بیان کیا ہے اور قرآن کے حوالے سے جو اس میں خوبیاں اور جو موجود ہیں جو چیزیں مختصرا جو ان کے ذہن میں آتا گیا ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے ذکر کیا جس سے قرآن کی محبت مزید بڑھی ہے اور پڑھنے کا جذبہ شوق بڑھا ہے اور دل سے میری نیت نکلے کہ انشاءاللہ خوب اس کی تلاوت کریں گے اس کو ترجمے کو پڑھیں گے تفاثر کو پڑھیں گے اور مزید اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور قدتوں پہ انشاءاللہ اللہ غور و خوص کرنے کا موقع ملے گا اور اپنی ایمان کی پختگی ملے گی یہ بہت ہی پارا سلسلہ ماشاءاللہ اللہ نیران شرح کو تعالیٰ سلامت رکھے امیر رحمت کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, تعالی سلامت رکھے تمام ذمہ داران جو دین کی خدمت کریں اللّہ تعالی سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوب خوب نیکیاں کرنے والا بنا دے اللہ خیر السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کرنے کا اور دعائیں دینے کا بھی بہت بہت شکریہ بس یہ کہ دعا کرے اللہ مجھے بھی قرآن کریم کی درست تلاوت کرنے کی ذوق و شوق کے ساتھ تلاوت کرنے کی اور اسے سمجھنے کی اللہ تعالی اور اس پر عمل کرنے کی بھی مجھے توفیق نصیب ہو اور اس کے تعلیمات کو اور اس کے احکام کو اور اس کے مضامین کو عام کرنے اور بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے درست توفیق عطا کرے خلاص بھی نصیب ہو حب جا سے بھی بچا رہا ہوں اللہ مجھے خطا سے اور لذیذوں سے بھی بچا کر رکھے کہ انسان تو انسانی ہے اور ماشاءاللہ اللہ آپ نے جو نیت کی مجھے بہت خوشی ہوئی واقعی خوشی ہوئی کہ آپ نے کہا کہ بس میں نے دل سے نیت کی ہے کہ میں اس کو بالکل اسی طرح پڑھوں گا تو اللہ کہہ کہ اس نیت پر آپ کو بھی استقب و نصیب ہو جن جن اسلام بھائیوں نے نیتیں کی اللہ تعالی ہم سب کو ہماری نیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت عیسیٰ روح اللہ نبینہ والسلام اپنے دو حواریوں کو جو آپ کے ساتھی تھے ان کا نام تھا صادق اور صدوق یا فدوک ان کو ان تاقیہ روانہ کیا وہاں کے لوگوں باطل معبود تھے ان کے انہیں دین حق کی دعوت کے لیے بھیجا گیا تھا جب یہ دونوں شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک بورے شخص کو دیکھا کہ بکریاں چرا رہا ہے اس شخص کا نام حبیب نجار تھا اس نے ان کا حال دریافت کیا تو ان دونوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جین سلاۃ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں اور تمہیں دین حق کی دعوت دینے آئے ہیں بت پرستی چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اختیار کر حبیب نجار نے نشانی دریافت کی انہوں نے کہا کہ نشانی یہ ہے کہ ہم بیماروں کو اچھا کرتے ہیں اندھوں کو بینا کرتے ہیں برس والوں کا مرض دور کر دیتے ہیں حبیب نجار کا ایک بیٹا دو سال سے بیمار تھا انہوں نے اس پر ہاتھ پھیرا وہ تندرست ہو گیا حبیب نجار ایمان لے آئے اور اس واقعے کی خبر مشہور ہو گئی اور ہوا یہ کہ خل کے کثیر کئی لوگ ان کے ہاتھوں اپنے امراض سے شفا پانے لگے اب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی انہوں نے بلا کر کہا کہ ہمارے معبودوں کے سوا اور کوئی معبود بھی ہے ان دونوں نے کہا ہاں وہی جس نے تجھے اور تیرے معبودوں کو پیدا کیا پھر لوگوں نے ان کو گھیرنا شروع کیا انہیں مارا یہ دونوں قید کر گئے اس کے بعد آتے عیسا رخ اللہ علیہ نبی علیہ اللہۃسلام نے اپنے ایک اور ساتھی سمعین ان کا نام تھا انہیں بھیجا اب وہ اجنبی بن کر شہر جو انتقا انتا تھا اس شہر میں وہ داخل ہوئے اب انہوں نے کیا کیا کہ جو بادشاہ کے قریب قریب کے جو لوگ تھے نا ان سے اپنے تعلقات اور دوستیاں اور بنانی شروع کر دی تاکہ اپنا اثر پیدا کر کے وہ بادشاہ کے قریب جا سکے خیر وہ ان کو کامیابی نصیب ہوئی اب وہ بادشاہ کے قریب ہوئے بادشاہ نے اس کو بڑا ان کو بڑا قرب دیا اور ایسا ہوا کہ اب ان کی بات بادشاہ سنتا تھا سمجھتا تھا وہ کہ مانتا تھا ایک وقت بادشاہ سے انہوں نے ذکر کیا کہ وہ جو دو آدمی جو قید کیے گئے کیا ان کی بات سنی گئی تھی کہ وہ کیا کہتے ہیں بادشاہ نے کہا کہ نہیں جب انہوں نے نئے دین کا نام لیا مجھے بہت غصہ آیا شمون نے کہا کہ اگر بادشاہ کی رائے ہو تو انہیں بلانا لیا جائے دیکھیں ان کے پاس کیا, بات ہے کیا کہنا چاہتے ہیں خیر وہ دونوں بلائے گئے شمون نے ان سے دریافت کیا کہ تمہیں کس نے بھیجا انہوں نے کہا کہ اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر جاندار کو روزی دی اور جس کا کوئی شریک نہیں شوخ نے کہا اس کی مختصر صفت بیان کرو انہوں نے کہا کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے شمن نے کہا تمہارے پاس کی کوئی نشانی ہے انہوں نے کہا جو بادشاہ چاہے تو بادشاہ نے کہا ایک اندھے لڑکے کو بلاؤ انہوں نے دعا کی وہ فورن بینا ہو گیا اس کی آنکھیں واپس آ گئیں شوگون نے بادشاہ سے کہا کہ اب مناسب یہ ہے کہ تو اپنے معبود دو سے کہ وہ بھی ایسا کریں تاکہ تیری اور ان کی عزت ظاہر ہو اب بادشاہ جھیا اس نے شمون سے کہا کہ تم سے کیا چھپانے کی بات ہے ہمارے بابو نہ دیکھے نہ سنے نہ کچھ بگاڑ سکے نہ کچھ بنا سکے اب یہ کیا کریں گے ان سے میں کہوں اب یہ تو ایک اندر کی چیز ہے جو ظاہر ہو گئی کہ یہ, یہ مطلب یہ جھوٹے خدا یہ کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نابینا کو اخیارہ کر دیا اور وہ ایک موقع تھا انہوں نے دیا کہ بادشاہ اپنے خدا کو جن کی تو عبادت کرتا ہے کہ, کہ وہ بھی ایسا کو دکھا دے تاکہ تیری عزت بھی ظاہر ہو جائے اور وہ بادشاہ تو ظاہر کر چکا کہ میں تم سے کیا چپاؤں کہ یہ تو نہ دیکھے نہ سنے نہ کچھ کر سکے تو یہ اظہار ہو گیا پھر بادشاہ نے ان دونوں خباروں سے کہا کہ اگر تمہارے معبود کو مردے کے زندہ کر دینے کی قدرت ہو تو ہم اس پر ایمان نہیں آئیں انہوں نے کہا ہمارا معبود ہر شے پر قادر ہے بادشاہ نے ایک دہکان کے لڑکے کو بلوایا جس کو مرے ہوئے سات روز گزر چکے تھے اور جسم خراب ہو چکا تھا بدبو پھیل رہی تھی ان کی دعا سے اللہ تعالی نے اس کو زندہ کر دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں مشرق مرا تھا مجھ کو جہنم کے سات وادیوں میں داخل کیا گیا میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ جس دین پر تم ہو بہت نقصان دہ ہے ایمان لاور اور کہنے لگا کہ آسمان کے دروازے کھلے اور ایک حسین جوان مجھے نظر آیا جو ان تینوں شخصوں کی سفارش کرتا ہے بادشاہ نے کہا کون تین کیونکہ وہاں تو دو تھے تو اس نے کہا کہ ایک شمون اور دو یہ تو بادشاہ کو بڑا تازو ہوا جب شم نے دیکھا کہ اس کی بات بادشاہ میں اثر کر گئی ہے تو اس نے بادشاہ کو نصیحت کی تو وہ ایمان لے آیا اور اس کی قوم نے قوم بھی کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ ایمان نہ لائے اور عذاب الہی سے وہ ہلاک ہو گئے تو یہ تفسیر خزائن العرفان سورہ یاسین کے تحت اس کی آیت نمبر تیرہ چودہ میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے تو اس کو مختلف تفاصر میں بیان کیا گیا سورہ یاسین میں یہ مضمون موجود ہے آئیے سورہ یاسین کی ان آیات کریمہ کی تلاوت اور ترجمہ کنزول ایمان بھی سنتے ہیں فکولسل اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں قرآن کریم میں جو یہ ارشاد ہوا اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی صدر الفاظ رضت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے تحت ارشاد فرماتے ہیں اس شہر سے مراد انتا کیا ہے یہ ایک شہر ہے ان شاء اللہ آپ کو مدھیل کی اسکرین پر اس شہر کا ایک تاریخی پس منظر ہے نقشے پر یہ آپ دیکھ رہے ہو گے کہ یہ شہر یہ یہ جو نشانی ہوتا ہے نا نیلا نیلا یہ جو نیلا نیلا جو حصہ ہوتا ہے یہ سمجھے کہ یہ سمندر ہوتا ہے بہرح ہوتا ہے بہر ہے دیکھے نا بحرہ متبسط لکھا ہوا بہرا ہے روم یہ سمندر یہ ہو جائے کہ یہ سمندر کے کنارے پر یہ شہر ہے جس کی طرف یہاں اشارہ اور نشانی بیان کی جا رہی ہے جو گل دائرہ بنا ہوا ہے اور اس کے آگے پیچھے بھی آپ کو مختلف شہروں کے نام نظر آ رہے ہوں گے یہ پرانے زمانے کے بھی نام ہوتے ہیں وہ سطح کے نام بھی تبدیل ہو گئے ہوں البتہ یہ اس کا ایک نقشہ ہے جو یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے مدری چینل کی اسکرین پر آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا یہ نقشہ بتا رہا ہے کہ یہ شہر کس جگہ پر واقع ہے صحبیب صلی تعالی علی محمد یہ شہر کا یو سمجھے کہ ایک اندرونی منظر ہے اور ایک پرانے فوٹیجز ہیں جو اس شہر کا پتہ بتاتے ہیں اسی شہر میں مسجد ہے حبیب نجار کے نام سے جو منصور ہے یہ ہے جامعہ مسجد حبیب النجار رضی اللہ تعالی انتاکیا ترکی اور یہ مطلب کہ مسجد اور مزار کا پورا حصہ اور ان کے مزار کا یہ اندرونی حصہ بھی ان آپ کو دکھایا جائے گا اس شہر کے حوالے سے تو یہ بڑا تاریخی شہر ہے جو قرآن کریم میں جس کا ذکر آیا لیکن یاد رکھیے کہ بعض جگہوں پر مفسرین کے اختلاف پائے جاتے ہیں کہ مفصرین نے اس کے حوالے سے بعضوں نے کچھ اور کہا ہوگا بعضوں نے کچھ اور کہا ہوگا اب یہ اختلاف مفصرین کے تو پائے جاتے ہیں ہم نے مختلف تفاصر سے جو ہمیں ایک مجموعہ ملا نچوڑ ملا وہ ہم نے آپ کو مدنی چینلر کی اسکرین پر دکھایا ہے یہ مسجد ہے جس کا یہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں ان تاقیہ میں ترکی شہر کے اندر مسجد حبیب نجار رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور اسی میں ان کا مزار شریف بھی ذرا مزار شریف کی بھی ان کی زیارت کروا دیں جو یہ مزار شریف کی زیارت بھی کر لیجیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد مفتی احمد یارخان نعمی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے شہر سے مراد ہے یہ ایک بڑا شہر ہے اس میں چشمے ہیں کئی پہاڑ ہیں ایک سنگین شہر پناہ ہے بارہ میل کے دور میں بستا ہے جو انہوں نے اس طرح کی کلیمت یہاں پر لکھے ہیں اسی طرح ان کے بازار میں ایک مسجد ہے اس مسجد کو مسجد حبیب کہا جاتا ہے اس کے سہن میں ان کا مزار ہے پورا انوار ہے لوگ اس کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں مشہور جغرافیہ دان کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ ان میں حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف ہے دور نزدیک سے لوگ اس کی زیارت کو آتے رہتے ہیں اب جو واقعہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے جو ان کے لوگ تھے جنہوں نے نیکی کی دعوت دی اس واقعے سے کچھ درس بھی ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان تینوں مبلغین کا جو یہاں جو بیان ہوا اور جو نیکی کی دعوت دینے کے لیے وہاں پر پہنچے جو دشواریاں ہوئیں قید و بند اور جو مسائب اور جو ان کے ساتھ دھمکیاں سلوک ہوا ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں اس کے باوجود بھی مگر یہ اپنی اس مستقل مزاجی پہ باقی رہے نیکی کی دعوت دینے پر قائم رہے صبر و تحمل کے ساتھ یہ اس مدنی کام کو اس نیکی کی دعوت کے کام کو لے کر آگے بڑھتے رہے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جس قدر کامیابی نصیب کی آپ دیکھیے کہ ان کو قید کر لیا گیا ان کو سزائیں دی گئیں ان کا ان کو جس طرح تنگ کیا گیا لیکن یہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے قائم رہے یہ جو بات جو اپنے مضمون کی طرح میں دوبارہ آ رہا ہوں کہ یہ جو تفصیل آپ کو ملی یہ تفسیر سے ملی جو تفصیل ملی یہ تفسیر سے ملی آپ اگر محض قرآن کریم کی سورہ یاسین کی ان آیات کریمہ کو پڑھ لیجئے اور ان سے مثال بیان کرو شہر والوں کی جب ان کے پاس فرست آئے وہ جو لوگ آئے تو اب اس سے کون سا شہر ہے کیا ہے کون آئے تھے کیا کرنے کے لیے آئے تھے جب ہم ان کی طرف دو بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا کیا جٹلایا کیسے جھٹلایا انہوں نے ایسا کیا کیا تھا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں تو پرانے کریم کی ان آیات کریمہ اور تاراجیم کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر اس کے لیے مزید جو کچھ ہمارے پاس نالج یا معلومات حاصل ہوتی ہے جو پرانے ہمیں کو نقشے مل جاتے ہیں کوئی جغرافی جغرافیائی کے حوالے سے کوئی ہسٹوریکل تاریخی حوالے سے کچھ اس کا پس منظر یا اس حوالے سے ہمیں کچھ اور معلومات ملتی ہے تو ہم اسے بھی آپ کے اسکرین پر دکھا دیتے ہیں جس سے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ آپ کی دلچسپی میں بھی اضافہ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی اس طرح آیات وغیرہ کو سمجھنے میں بھی موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور کئی مضامین ہیں ہمارے پاس جو ہمیں بیان کرنے ہیں لیکن اب کے سامنے دو یا تین میں نے مضامین بیان کیے ایک تو ابتدان خالی کے کائنات پھر اس کے بعد کچھ قرآن کریم کی محبت پر اور اس کے تلاوت پر کچھ ٹیلی فون کال پر کچھ عرض کیا اس کے بعد کچھ حروف کی درستی کی طرف آئے پھر ایک شہر کا ذکر انتہا کیا یاسین کا کوئی یہاں بیان ہوا اب یہ کہ اس قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک شان میں جو کچھ بیان ہوا آقام جو اس قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں اس کے علاوہ بہت کچھ ہے جو مجھے یہ اس سلسلے میں بیان کرنا ہوتا ہے لیکن نہیں قیار کر پا رہا دعا کرے اللہ تعالیٰ آ, کم وقت میں عمدہ اور جامع بات کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے کالز بھی آپ کی لینی ہوتی ہیں آپ بہت ماشاءاللہ کالز بھی کرتے ہیں سب تو نہیں لی جا سکتی لیکن اب سلسلے کا اختتامی وقت ہے چند کالز چلا دیجیے میرا نام محمد فقیہ تاریخ اب شریف سے بات کر رہا ہوں شورا کا پروگرام لینر رب کا کلام ابھی سنا ماشاء اللہ بہت ہی بہت ہی اچھا اور دل کو لبھانے والا اور آپ کی جو پڑھنے کی دقت میز اور باتیں بتانے کا دل پر اس قدر اثر ہوا کہ میرا جی ابھی سے کرنے لگا جب بھی اور قرآن پاک کی بڑھاوت شروع کروں اللہ قرآن شروعات ہو اس پروگرام کے کرنے کا حجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق رکھے گا عامر بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کا جزائر خیر عطا فرمائے اور بالکل آپ سلسلہ ختم ہوتے ہی قرآن کریم کی بالکل تلاوت کریں اور اس کو پڑھیں جس طرح میں نے عرض کیا ہے خزانہ عفان گھر میں رکھیں سلاط و جنان بھی اپنے گھر میں رکھیں اور اس کو پڑھتے رہیں ہمارا ایک اور بھی اس میں مرحلہ ہوتا تھا اے ایمان والو تو وہ بھی آج تو نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ اسے پھر اور سلسلے میں لیں گے احکام قرآن یہ بھی ہمارے اس سلسلے کا ایک عنوان ہے اور وہ بھی آج نہیں ہو سکے گا وہ انشاءاللہ پھر کسی اور سلسلے میں کریں گے اسی طرح میرے رب کا کلام اور شانِ حبیب خیر الانام بھی یہی ہمارا ایک اس میں مضمون ہے وہ بھی ظاہر کے آج نہیں ہو سکے گا اللہ خیر فرمائے مسجد کول چلائیے سزا کر رہا ہوں نگرانی شروع کا یہ سلسلہ میں رب کا کلام الحمدللہ دیکھ کے رمضان شیخ میں الحمد للہ سے تقریباً دیکھتا رہا ہوں تو اس کی برکت سے الحمد اللہ اگر بچوں کو پڑھاتا تھا مدنی کا پڑھا ہوا ہے میں نے الحمدللہ للہ ساری ترکیب ہے لیکن توجہ سے نہیں پڑھاتا تھا اس طرح مخارج کا خیال کر کے الحمدللہ اس کے بعد میں نے یہ ترکیب الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو اچھی طرح محاورے کے ساتھ تجوید کے قوید کا خیال کر کے الحمدللہ للہ پڑھاتا ہوں ساری برقی ہے اللہ تعالیٰ اسلامی مدنی چینل اور ہمارے اراکین شعروں کو برندیاں اور عبدت آفر میں السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ آپ نے حوصلہ افزائی بھی کی اور جو آپ نے اس پر عملی طور پر جو قدم اٹھایا اس کا اظہار بھی کیا اسے یقینا ہماری بھی حوصلہ افزا ہوتی ہے اور دیکھنے اور سننے والوں کو بھی اس سے فرق پڑتا ہوگا بہت بہت شکریہ جی کال چلائیے میرا نام سیاد ہے ہم بلدیہ ٹاؤن سے بات کرتے ہیں سے ہم جو قرآن پاس مخارف کے ساتھ پڑھے رہے ہیں اگر ہم تیز آواز میں اگر پڑھیں گے تو وہ مخارف کے ساتھ پڑھیں گے اگر دل میں پڑھنا ہو تو وہ تو پھر مخارف کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو وہ یعنی کہ وہ ہم پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے یا مخارف کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھنا تو پھر پڑھنا ہی کہلائے گا اس کو مخارج کے ساتھ ہی پڑھنا دل سے پڑھا کیسے جائے گا دل سے تو دیکھا جائے گا وہ بس اندر اندر سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں پڑھ رہا ہوں وہ پڑھنا نہیں کہلائے گا تلاوت کرنا نہیں کہلائے گا وہ بس دیکھنا کہلائے گا یوں سمجھے گا وہ دل ہی دل میں جیسے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں یوں آپ کو لگے گا کہ میں پڑھ بھی رہا ہوں لیکن یہ پڑھنا نہیں ہے جب آپ پڑھیں گے نا تو مخارج کے ساتھ ہی پڑھیں گے کیونکہ مخارج مطلب جو مقام جس ہر کو جہاں سے ادا کرنا ہے وہاں سے ادا کرنا یہ ہے نا مخرج نکلنے کی جگہ تو زا اے نکلنے کی جگہ ہے عین یہ نکلنے کی جگہ ہے یہ نکلنے کی جگہ ہے غین یہ نکلنے کی جگہ ہے قوف یہ نکلنے کی جگہ ہے ہا یہ نکلنے کی جگہ ہے دودھ یہ نکلنے کی جگہ ہے تو اس ہر کو اس کے مقام سے نکالنا نکلنے کی جگہ مخرج اس کا جو ہے تو اس کے ساتھ پھر اس کا پڑھنا کہلائے گا اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا دین و ایمان سلامت رکھے جان و مال کے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد